کل نظینہ ان قبل اسی طرح کے وہ لوگ یہ بھی ان لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے پہلے تھے قانون اشبد ان کو قوت وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں واکسرام والن اور بہت زیادہ تھے مال میں و اولادن اور اولاد میں یعنی یہ قوم جو گزری ہیں کافروں کی قوم سمود اور قوم عاد وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی مال میں اولاد میں فستمتا خلاقی انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا اپنا حصہ وصول کر لیا تم بلا اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے کم تا لذیذ امین قبل کمب جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے وہ خوش تم کر اور تم نے بھی اسی طرح کی ربش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی الاائے کا حب تک اعمال ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت سب میں حبت ہو گئے وہ اولا کا اور یقینا یہی ہے خسارے میں رہنے والے المیات نم الزین امن قبل ہند کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے قوم نو ہند و عاد و سمود اب ابراہیم ابا مدین اب نوح کی قوم اور آد و سمود اور قوم ابراہیم یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو لیکن سراہتن اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے وہ اصاب اور مریم کے لوگ بلب وتفقات اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھی سعیوم اور عامورہ اطتحم رسول آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر واضح نشانیاں لے کر فما خان اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم تو وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بازو اور یاؤباز وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہے مددگار ہیں یامرون بالمعروف ان کا طلزع عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں وہ ینو العلم بدیث روکتے ہیں وہ یقین ان سلاط نباس قائم کرتے ہیں وہ یوتون زکات اور زکوۃ ادا کرتے ہیں وہ یوت اللہ و اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ لائے کا یہی ہے وہ لوگ جن پر اللّہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا ان اللہ عزیز الحکیم یقین زبردست ہے حکمت والا اللہ وعد اللہومنات جناتی تدریم چاہتے ننہار و خالفیٰ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ مسا کے نقوی بطنفی جنات اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا رہنے کے باغات میں ریزیڈنشل گارڈنز میں وارضوان اکبر یہ ساری چیزیں تو ہے ہی سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے سب سے بڑی نعمت ہے ظالق ہول فوج العظیم وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی یا الكفار والمنافقین علیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے یہ دیکھیے آئے دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کہ توں سورت تحرین میں بھی آئے گی جو کہ سمجھے اٹھائیس میں پارے کی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں تفظی جہاد کو نوٹ کر لیجئے یہاں جہاد میں قتال نہیں آ سکتا منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کی سازشوں کا نور توڑنا یہ جہاد تھا یہ جہاد. قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے دون القتال یا نبی النبی جاہد القفار اول اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے جد و جہد کیجیے اسی لیے جب غزبۂ تبور سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجا من الجہاد الصغر الجہاد الکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت روما کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے ہیں اب جہاد اکبر سامنے ہے تو اس کی عام طور پہ جو توجہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ سے پوچھا گیا ایجاد افضل یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو جاہدہ نفس کا فتحت اللہ کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا متی بناؤ تو اسی پر گویا کہ اس کو محبول کیا لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بارے آستین تھے کہ جو مدینہ کے اندر منافقین تھے اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوسط خدرت کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں تو اس میں فتنے اٹھنا تھے واپس آ کر آپ مسجد زراعت کو پھر گرایا ہے یہ بہت بڑا قدم تھا عام مسلمان جو اس میں مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور سبوب سے واپسی کے بعد یا نبی و جاہد القفارم المنافقین مغلول اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے وہ ماں واہ جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیس البصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یا نفورب اللہ ماں کالو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کوئی بات جو بھی آئی کوئی غلط بات کہی کوئی استحضا کیا کوئی تمستر اڑایا وہ لقب کالو کل مت الفر حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں اٹھائیس میں پارے میں واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے اب حضور نے طلب فرمایا اس نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے اور اس نے خوابہ جو ہے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ انہیں بھائی بول رہا ہے یہ نوجوان نہیں بول رہا یا لفونا مل رہا ہے ماں وہ قسم کھا رہے اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں الکفر کہا کل ما کہر وہ کبر ابادا اسلام ہند اور وہ اپنے اسلام کے بعد ممکن ہو چکے کفر کر چکے وہ ہما لب یا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا وہ تنگ راستہ تھا وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے وہاں ان لوگوں نے کوشش کی مدافقین نے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ڈھانٹے باندھ لیے کہ پہچان میں نہ آئے اور رات کی تاریخی میں انہوں نے ہاتھ چلایا چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دے بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانسار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھدیڑا مار کر بگایا پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا جن میں حضرت حضیفہ اقدام بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ علو اور حضرت عمارت یا ابن یاسر ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلا فلا نام ہے یہ فلا فلا منافق ہے لیکن یہ میرا ناز راز رہے گا تمہارے پاس تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے یہ اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سر النبی نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حذیفہ ابن یمان ہم اب یا نالو <يَنَعَلُوا> انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیزوں وہ حاصل نہ کر سکے بمان کم ہو اللہ نغنا ہوں اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اللہ ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے بال غنیمت میں سے با فراغت دیتا رہا من فضلیں ہی اپنے فضل سے وہیں یو بو یقو اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا وہی یہ اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے عزمب الحمد اللہ عذاب العلیما انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب پھر دنیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پما لحم فل عرد میں ولا نصیب اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا کچھ بنا ہوگا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا وہ منہم مناحد اللہ اب یہ وہ تین آئےتیں آ ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانہ نے پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکر ہیں ہے مدینہ کے منافقین کی خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے من ہوں ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لین آتا نا اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا دولت دے دے گا دولت مند کر دے گا لنک ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے فلما آتا ہوں فضل جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بخیلو میں اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا بول وہ موردون اور پیٹ موڑ لی اور اراق کیا آ کباہم نفاقی کو تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق آ عقوبت حقوبت سزا دنیا میں نقد سدا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی تم جاؤ اور اسلام قائم کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس سے زائد ہو گئے کیا کیا, کیا ہے اسلام کہاں ہے یہ بے وفائی یہ بد عہدی اس کا نتیجہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں رہی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عصبیتیں ہیں صوبائیت ہے لسانیت ہے اور نمل کیا کچھ ہے فرقے واریت ہے دوسرے کردار کا میرا غرق ہو گیا آیت المنافق منافق حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں خواہ وہ انسامہ وسلح چاہے روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا وہ منافق ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے وہ دیکھ لیجیے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے الا ماشاءاللہ اللہ ایکسپشن پروف دی رول قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائم اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے دا موسٹ سیکر ڈاکومنٹ آف اسٹیٹ از دی کانسٹیٹیوشن اب منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام کیا اللہ اتنی بڑی بات باتسٹریشن کین بی ڈنگلنٹ اتنی بڑی بات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ وال حجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ لکھی رہے گی بس اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنا دی ہے وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جایا کرے گی خلاص کوئی اس میں سینکشن نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی پابندی نہیں فیڈرل شریعت کو کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مراحات ملی ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو مالی قوانین بھی دس سال کے لیے خارج تو کیا کرو گے بیٹھ کے ترزائن ہو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی وقت گزارو اللہ اللہ خیر اللہ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود نہ یہ ہے ہمارا روگ اصل فاقم نفاقم فی قلو تو اللہ نے عقوبت کے طور پر سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا الہ کون رہ اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں بے اخلف اللہ ماں واد بسب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا بے ماں کانو اور بے اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا ان اللہ یا کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں اللہ ان سے واقف ہے وان اللہ علام الغب اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے اللہ دینا یلمز المتورین المعمرین یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل سے اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تان کرتے ہیں استحدہ کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے اب جو بھی کچھ ڈھا سکتے ہو پیش کرو گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی ڈونیشنس چاہیے تو ایک ابو عقیل انصاری تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر اور وہ کھینچ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا صبح کو انہیں کچھ کھجورے ملی رات بھر کی مزدوری آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنے بیوی بچوں کو اور آدھی لا کر کی خدمت میں پیش کر دی حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو یہ سب پر بھاری ہیں لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقرے چوز کرنے شروع جی ہاں ان کھجوروں کو بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی کیا کہنے دیں صاحب یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے بہت بڑا معاملہ ہے تو یہ اب تانے دے رہے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہیں اللزیلین صدقات وزین اللہ جو ہوتا ہوں وہ بےچارے جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں فیص خرون ان سے مذاق کرتے ہیں ڈھٹے کرتے ہیں سخیر اللہ منهم اللہ ان کا مذاق اڑائے و عذاب النلیم ان کے عذاب ہے اب یہ سخت ترین مجید میں منافقین کے لیے یا وہ تھی جو نساء میں تھی ایند النافرافر درکل اسفل منافع آج کے سب سے نچلے درتے میں ہوں گے کیا یہ استغفر رہوں اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں او لا تستغفر لہوں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں ان تستغفر تس تفر رہ اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے پلائی اخلاں ماہوم تب بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کر نہبر اب یہ اس لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے اللہ اللہ یا دل قب اور اللہ ایسے فاسقوں کو نہیں دیتا فرح المخلفون اب خلاف اور رسول اللہ ہے وہ کرے وہ فی اللہ بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھیں اضور سے ایگزبشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے اور انہوں نے برا سمجھا ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جانور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ کالو لا تنفرو فی الحال اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے تو میرا عقل کے ناخن لوگ کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں اس شدید موسم کے طرف جا رہے ہو پاگل ہو گئے لاتن فرو فی الحر اس گرمی میں مت نکلو بول نہم آشدہ نبی سے کہہ دیجیے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے لو کانو جب ش کے ان کو تفقو حاصل ہوتا فہم حاصل ہوتا فلی حقوق کریمن ولیبکو تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئے زیادہ جزام بے ماں کارو بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے رجا کا واہ الا فتم تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے یہ چار رقوت ختم ہو چکے تھے پر ان کے بارے میں تو کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ قزم تبوب پر روانگی سے قبل آئے یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے کچھ قزو تبوک کے وقت تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے تو یہ وہ ہے آیا رجحکہ ہو ذائبات یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تبوک میں آیت نازل ہوئی ہے اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس پستازن کا اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف فقو لن تخوائی آبادا کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا تم ناکام ہو چکے ولان تو کہا کہ لو اور اب میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا امن کم رضی تم بالقول تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے پک ادو مال اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں ولا تسل عالیہ منات اور نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے ابدن کبھی بھی ولا تخوا قبر اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں یہ دیکھیے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ, یہ منافق ہے حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا ولا تسلّا تابدن ولا تخم علا قبر اور مت کھڑے ہوئی ہے اس کی قبر پر ان نہ کفر و بلّہ یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ وہ ماتو وہ فاسقون اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے ولا توجب کا ام والد یہ آج پہلے بھی آ چکی ہے آج نمبر پچپن صرف وہی ایک ایک فرق ہے اس میں وہاں توجب کا ہے یہاں ولا توجب کا آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں اچھی نہ لگے نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد انما ان نماز اللہ یہاں نام کے بجائے ان آ ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں ہم ہم اور ان کی جانیں نکلے اسی حالت کفر قرآن